فالله تعالى فرماتهم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وانفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى الله اوفوا ذلك وصاكم به لعلكم اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے اور تم ناپ اور طور کو انصاف کے ساتھ پورا دو ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہو اور تم اللہ کا عہد پورا کرو ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو و ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاناكم به لعلكم تتقون اور یقینا یہ میرا رستہ سیدھا ہے لہذا تم اسی کی پیروی کرو اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے اللہ نے تمہیں اس کی تاقید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف جس یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے تو اس کی ہر طرح خیر خواہی کرنا تمہارا فرض ہے اسی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے اس مال سے یعنی وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے چاہے وہ کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں تاہم ابھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک وہ بلوغت اور شعور کے عمر کو نہ پہنچ جائے یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا جائے یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا جائے پھر ناپ تول میں کمی کرنا لیتے وقت تو پورا ناپ یا تول کر لینا مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا یہ نہایت پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے قوم شعیب میں ہی میں یہی اخلاق یا قوم شعیب میں یہی اخلاقی بیماری تھی جو ان کی تباہی کے من جملے اسباب میں سے تھی آج کل یہ اخلاقی کمزوری بھی عام ہوتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے آمین پھر یہاں اس بات کے بیان سے یہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی تاقید تاکید کر رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے اس لیے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتے اس لیے اگر نجات اخروی اور دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی چاہتے یا چاہتے ہو تو ان احکام الٰہی پر عمل کرو اور ان سے گریز مت کرو پھر حاضر مطلب یہ سے مراد قرآن مجید یا دین اسلام یا وہ احکام ہیں جو بطور خاص اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں اور وہ ہیں توحید رسالت اور معاد اور یہی اسلام کے اصول ثلاثہ ہیں جن کے گرد پورا دین گھومتا ہے اس لیے جو بھی مراد لیا جائے مفہوم سب ایک ہی ہے پھر سعتی مستقیمہ کو واحد کے سیرے سے بیان فرمایا کیونکہ اللہ کی یا قرآن کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ایک ہی ہے ایک سے زیادہ نہیں اس لیے پیروی صرف اسی ایک راہ کی کرنی ہے کسی اور کی نہیں یہی ملت مسلمہ کی وحدت و اجتماع کی بنیاد ہے جس سے ہٹ کر جس سے ہٹ کر یہ امت مختلف فرقوں اور گروہ میں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے حالانکہ اسے تاکید کی گئی ہے کہ دوسرے یا دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کے راہ سے جدا کر دیں گی دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان انعقیم الدین ولافر فیہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو یعنی اختلاف اور تفریقہ کی قطع اجازت نہیں ہے اسی بات کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ و نے اس طرح واضح فرمایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے اور چند خطوط اس کے دائیں اور بائیں جانب کھینچیں اور فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو زیر وضاحت ہے بہوان مسند احمد پہلی جلد صفحہ نمبر 435 احمد شاکر نے اسے صحیح کہا ہے دیکھیے مسند احمد حدیث نمبر 4142 بتعلق احمد شاکر رحمہ اللہ بلکہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 11 میں سراحت ہے کہ دو دو خط دائیں اور بائیں کھینچے کھینچے یعنی کل چار خطوط کھینچے اور انہیں شیطان کا راستہ بتلایا لیکن پھر بھی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حق کا راستہ ایک نہیں ہے چار ہیں اور چاروں ہی بر حق ہیں انشی انجیب حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما حق الابل حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلْقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ پھر ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں اور یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے یہ برکت والی ہے پس تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے انما على من قبلنا وان كنا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے دو گروہوں مطلب یہود و نصارہ پر کتاب نازل کی گئی تھی اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے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 یا تم یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے چنانچہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ مو موڑا جو لوگ ہماری آیات سے منھ مو موڑتے ہیں انہیں جلد ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے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 تغیروں تغیرون کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں جس دن آپ کے رب کی باز نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا کہہ دیجئے تم انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے جو متعدد جگہ دہرایا گیا ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں تورات کا اور جہاں تورات کا ذکر ہو وہاں قرآن کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے اس کی متعدد مثالیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں اسی اسلوب کے مطابق یہاں تورات کا اور اس کے اس وصف کا بیان ہے کہ وہ بھی اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھیں اور وہ ہدایت و رحمت کا باعث ہے پھر اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں دین اور دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں ہیں پھر یعنی یہ قرآن اس لیے اتارا تاکہ تم یہ نہ کہو دو گروہوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں پھر اس لیے کہ وہ ہماری زبان میں نہ تھی چنانچہ اس عزر کو قرآن عربی میں اتار کر ختم کر دیا پھر گویا یہ عزر بھی تم نہیں کر سکتے پھر یعنی کتاب ہدایت و رحمت کے نظول کے بعد اب جو شخص ہدایت مطلب اسلام کا رستہ اختیار کر کے رحمت الہی کا مستحق نہیں بنتا بلکہ تہذیب و اعراض کا رستہ اپناتا ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے سو جب لازم ہو تو اس کے معنی اعراض کرنے کے کیے گئے ہیں اور متعدی ہو تو دوسروں کو روکنے کے ہیں پھر قرآن مجید کے نزول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے ہم نے حجت قائم کر دی ہے اب بھی اگر یہ اپنی گمراہی سے بعض نہیں آتے تو کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے اس وقت یہ ایمان لائیں گے یا آپ کا رب ان کے پاس آئے یعنی قیامت برپا ہو جائے اور وہ اللہ کے رو برو پیش کیا جائیں اس وقت یہ ایمان لائیں گے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے جیسے قیامت کے قریب سورج سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور اس قسم کی بڑی نشانی دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے اگلے جملے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر یہ اس انتظار میں ہے تو بہت ہی نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ایمان اور فاسق و فاجر شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہو یہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو پس جب ایسا ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی لا ينفع لم تكن آمنت من قبل یعنی اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہوگا بحالے سے ہی بخاری حدیث نمبر 4635 پھر یعنی کافر کا ایمان فائدہ مند اور مقبول نہیں ہوگا پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ گار مومن گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد عمل صالح غیر مقبول ہوگا جیسا کہ احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں پھر یہ ایمان نہ لانے والوں اور توبہ نہ کرنے والوں کے لیے تحدید و وعید ہے قرآن کریم میں یہی مضمون سورہ محمد آیت نمبر 18 اور سورہ مومن آیت نمبر 84 اور 85 میں بھی بیان کیا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے تھے ما جاء بالحسنات فله عشر امثالها وما جاء بالسيئات فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون جو, جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر ائے گا تو اس کے لئے 10 گنا ثواب ہوگا اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اس کی برابر ہی یا اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل انننی هدانی ربی الی صراط مستقيم دیناً قییماً ملۃ ابراہیم حنیفا و ما کان من المشرکین اے نبی کہہ دیجیے بیشک مجھے میرے رب نے مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کی ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے کی اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا سکھی وب العلمین کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین ہے کی ہی کے لیے ہے اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے لا شريك له اول اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے یا سب سے پہلا مسلمان ہوں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس سے بعض لوگ یہود و نصارہ مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے بعض مشرقین مراد لیتے ہیں کہ کچھ مشرق ملائکہ کی کچھ ستاروں کی کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے پھر پڑھ لیتے ہیں بعض مشرقین مراد لیتے ہیں کہ کچھ مشرق ملائکہ کی کچھ ستاروں کی کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن یہ آیت عام ہے کفار و مشرقین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے تفرق و تہذب کا رستہ اپناتے ہیں شیعہ عن کے معنی ہیں فرقے اور گروہ اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معاملے میں مجتمع تھی لیکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند اور حرف آخر قرار دے کر اپنا راستہ الگ کر لیا چاہے وہ رائے حق و ثواب کے خلاف ہی ہو بہوال فتح القدیر پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا یہ کم از کم اجر ہے ورنہ قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی کئی سو گناہ بلکہ بے حساب اور ان گنت ملے گا پھر یعنی جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں ہے اور اس کے ارتقاب کے بعد اس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی یا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں یا اللہ نے اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہیں فرما دیا کیونکہ ان تمام صورتوں میں مجازات کا قانون بروئے عمل نہیں آئے گا بروئے عمل نہیں آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی برائی کی سزا دے گا اور اس کی اور اس کے برابر ہی دے گا پھر توحید الوحیت کی یہی دعوت تمام انبیاء نے دی جس طرح یہاں آخری پیغمبر کی زمان مبارک سے کہلوایا گیا کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کو یہی وہی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس تم میری ہی عبادت کرو سورہ انبیاء آیت نمبر پچیس چنانچہ حضرت نو علیہ السلام نے بھی یہ اعلان فرمایا وہ امیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اسلم مطلب فرما بردار ہو جا تو انہوں نے فرمایا میں رب العالمین کے لیے مسلمان یعنی فرما بردار ہو گیا حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام علیہ السلۃ والسلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی فل تم مسلمون تمہیں موت اسلام ہی پر آنی چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تو مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فیل ہی تو مسلمین اگر تم مسلمان ہو تو اسی اللہ پر بھروسہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہماریوں نے کہا وہ شہد مسلمون اسی طرح اور بھی انبیاء اور ان کے مخلص پیروکاروں نے اسی اسلام کو اپنایا جس میں توحید الوحیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی گو بعض بعض شريح احکام ایک دوسرے سے مختلف تھے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ہيں اخلا تم میں تختون کہہ دیجیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں جب کہ وہی ہر چیز کا رب ہے اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے چناچے۔ او تو میں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے وہ هو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلواکم فيما آتاکم ان ربک سریح العقاب و انہ لغفور رحیم اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیں بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یہاں تک سامعین کرام ختم ہو جاتی ہے سورہ انعام اور آغاز ہو جاتا ہے سورہ اعراف کا سورہ اعراف ایک مکی صورت ہے اس کی آیات ہیں دو سو چھے اور رکوع ہیں چوبیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے صاد حروف مقطع جن کا مطلب اللہ بہتر جانتا ہے اے نبی یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور تم اس کے علاوہ اور دوستوں کی پیروی نہ کرو تم بھی تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہاں رب سے مراد وہی اللہ ماننا ہے جس کا انکار مشرقین کرتے رہے ہیں اور جو اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے لیکن مشرقین اس کی ربوبیت کو مانتے تھے اور اس میں کسی کو شریک نہیں گردانتے تھے لیکن اس کی الوحیت میں شریک ٹھہراتے تھے پھر یعنی اللہ تعالی عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گا اور جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا ہو اس کے مطابق جزا و سزا دے گا نیکی پر اچھی جزا اور بدی پر سزا دے گا اور ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالے گا پھر اس لیے اگر تم اس دعوت توحید کو نہیں مانتے جو تمام انبیاء علیم السرات والسلام کی مشترکہ دعوت رہی ہے تو تم اپنا کام کیے جاؤ ہم اپنا کیے جاتے ہیں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہی تمہارا ہمارا فیصلہ ہوگا پھر یعنی حکمران بنا کر اختیارات سے نوازا یا ایک کے بعد دوسرے کو اس کا وارث مطلب خلیفہ بنایا پھر یعنی فقر و گنا علم و جہل صحت اور بیماری جس کو جو کچھ دیا ہے اس میں اس کی آزمائش ہے پھر یعنی اس کے ابلاغ سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کہیں کافر میری تکذیب نہ کریں اور مجھے ایزا نہ پہنچائیں اس لیے کہ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے یا حرج شک کے معنی میں ہے یعنی اس کے منزل من اللہ یا منزل من اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ کریں یہ نہیں بطور تاریخ ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وہ شک نہ کرے پھر جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حدیث کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں ان دونوں کا اتباع ضروری ہے ان کے علاوہ کسی کا اتباع ضروری نہیں بلکہ ان کا انکار لازمی ہے جیسا کہ اگلے فقرے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی مت کرو جس طرح زمانے جاہلیت میں سرداروں نجومیوں اور کاہنوں کی بات کو ہی اہمیت دی جاتی تھی حتیٰ کہ حلال و حرام میں بھی ان کو سند تسلیم کیا جاتا تھا اب اللہ توفیق صلی اللہ علیہ نبین محمد علیہ و صحبی اجمعین